پیدل اچھا ماشاء اللہ بیس منٹ کا کو آج کل کے دور میں محمد رسلی اللہ علیہ رسول کریم اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم نے کرنا پڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر ہیں انگریز ہمارے ساتھ دنیا احت کی بہت سی کابیابیوں کو اور برکتوں کا اللہ کا واضح ہے لیکن اس کے لیے شرائط ہیں شرائط ایمان اور عمل ہے ہم اور آپ اسباب کو لیتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو لیتے ہوئے اسباب کو درست کرتے ہوئے اسباب کو خیال کرتے ہوئے بڑی کوشش کرتے ہیں کوئی کام پیش آ جائے ان اس دن سفارشیں کرانا سپارے کے سب اختیار کرنا اور بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے ساتھ میں سدھا سے حاضر پڑھو گے مجھ سے مانگو گے وہ دونوں مانگو گے میں قبول کروں گا اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اکثر پہلے دیوس بناتے رہتے ہمارے گاؤں سے ہمارے والد صاحب کے ایک دوست آئے اس نے گھر والی نے مشورہ کیا گاؤں میں کہ بیٹے کو ڈاکٹر کیسے بنائیں گے اور لوگوں سے پوچھا گاؤں میں انہوں نے کہا کہ پشاور میں آدمی جاتا ہے وہاں پرچوں کے لیے پیسے دیتا ہے اور جو امتحان لینے کے لیے آتے ہیں زبانی وائی ہاؤس کے لیے پیسے دیتا ہے پھر بڑے نمبر لیتے ہیں اور اس پر ڈاکٹری بھی داخل کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ خیر الزام کے دوران یہ کوئی مقصد نہیں ہے پھر پخور کے پل ڈاکٹر تھے تو ان میں جان کہ اپنا آدمی وہاں پر جائیں گے جتنے پیسے لگیں کریں گے <مید> خرچہ گاؤں سے آ گیا کے او تو او دا تا ڈاکٹر جڑوے سوا تھا پورے آ جائے بگڑ پیسے میرا بکو بیٹھے گوٹا سوار گٹا کر تو بنانا ہے اور ڈیری سے لے کر سواد تک سب جگہ پھیلیں گے پیسے بھی لائے ہوئے ہوں پرچوں کے لیے ہم کریں گے دوسرا جو امتحان ہوتا ہے اس میں بھی کریں گے اس لیے آیا تھا اور نہ سکے دفتر بورڈ والا دن دفتر جائے گا کے بم کہیں اس میں بھی کرو گے بورڈ کا دفتر سب جگہ پر گے ہمارے علاقے کی پچھ میں خاص محاورے نہیں ہیں تو اس نے ہمارے جو بہت بغیر کی بات ہم کوئی کہنا چاہیں تو اس نے کہا کرے کو میں لگتی مچایا اس رو رہے ہیں تو میں کہ لالا تھا کام کو ملکستی ہے اس لگ کیسے ہیں جیسے جیسے کتے کے پیشاب مل کر میں گاڑی مڈا دیارے جیسے آپ کے علاقے میں جان اپنا نہیں کار حکمار ہمارے علاقے مجھے بہت برتی کی اور بہت دوسی کی بات ہے اس میں کہتے ہیں کتے کے پیشہ ڈاڑی مڈاد تو آگے سے کہتے ہیں پرواہ میں نے کہا کہ یہ یا لال کار تو ہی کیوں کو اس کا حیران ہو کہ جاؤ میں کیسے کر سکتا ہوں کام میں نے کہا جتنے پیسے لے کر آئے ہوئے اس کو کرتے خیرات اور جتنا وقت پھرنے کے لیے لے کر آئے ویسٹ نہ کرتے الگ یاد ذکر کرتے اتنا کوئی ختم نہیں بولے ہوئے جانتا ختم نہیں بولے ہوئے ختم پکڑا ہوتا اور اتنا پیسہ خیرات کرتے اللہ کے راستے میں یہ کام ہاں اور کہتے آپ مونگ تو ہم پتا لگے <laughs> اس کا وہی پتا ہے جی. <laughs> اس کا تو پتا پتہ ہے پتہ ہے لیکن دودھ بلا یہ تو ہونے والی چیز تو یہ ہونے والی چیز تو یہ جو بے ترتیب لے کر آئے ہماری جناجپل صاحب ہے نا بڑی نیک سالی عورت ہے پیچھا جناب کالج کے پرنسپل صاحب بہت نیک سالی عورت ہے اس کے پرنسپل بننے کے بعد اس نے جبر سختی نہیں کی ہے تربیت کی ہے لڑکی میں سے پردہ کرا دیے خود بھی بہت کافی سے کے حالات بدل دی ہے تو یہ وائس صاحبان بغیر یہ تو سیکولر ہوتے ہیں اور امریکہ کی تفتیب پر چلنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کو بناتے ہوئے بھی ساری باتوں میں دیکھتے ہیں وائس صاحب نے مال گاڑی مبارک ہے کچھ بھی اس کی گاڑی بھی سی ہے نماز بھی پڑ تھا گھر پر تنگ کرنا شروع کیا صاحب تنگ کرنا شروع کیا چند دن تنگ کیا تو اس نے مجھے پیغام نہیں جا کہ سورہ سورہ ختم ہے برپر سے نبل گئے ایک ہزار اللہ برابرو میرے نو کا ختم میں نے اس کے پیچھے پکڑ لیا ہے اس کو میں پورا کر رہی ہوں تو میں نے کہا میں خدا زور دے سکتے بادل زور ختم خدا قدرت زور نہیں سکتے ماں اللہ حالانکہ شاہد سورت کا ایک ہزار سورین ختم ہوا اور بادشاہ سے پلٹا حال پر پورا نہیں رہتا بےچارے کو بھی جی؟ گئی پہنچ پہنچ گئی جی سوال کا وسیلہ ہے نا جی ایسا اختیار نہیں کرتے دعا کا وسیلہ ہے مانگنا اللہ تعالیٰ الا سال کا عبادی بادی اینی پی قریب اجیب دا و تبدا ایگمبر لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میرے بندے اللہ سال کا عبادی انی عربک گرامر جو جاننے والے ہیں اس کو پتا کہ بادی جو یہ لگائی گئی جس آدمی کہتے نا کہپوس کی اپنی گھر والی کو کے بار تپوس کہی بابا کہ آخر مار سے جو ہے نا میرے بندے میرے بچے تمہارے پاپا تمہارا سوچ رہی ہیں बाद سال کے بعد میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں پہلے قریب میں تو بہت کریب ان کے دان میں دعا مانگنے والی دعا کو ہوں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے پچھلی رات میں افغان دنیا پر نزول اجلال ربض الجلال کا ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ کوئی مانگنے والا مغفرت مفرت طلب کرنا میں مغفرت کروں ہے کو مانگنے والا کہ میں اس کو اطلاع کر میں لاہور میں ہوتا تھا کنگڑوں بڑی سرکاری میں اس کے امام صاحب تھے اویلی کے رہنے والے سے بہت نیک سالے آدمی تھے انہوں نے شکایت کی انہوں نے کہا جی میں یہاں اتنے عرصے سے امام ہوں اور یہاں دنیا دار انچارج آتے ہیں یہ سارے رسنوں کی مسجد ہے اس دن کا جو پروس آتے ہیں دار آدمی ہوتا ہے اور بڑی قدر کرتا ہے اماموں کی اور ہمارا ہی بڑا خیال کرتا ہے اس استفاع ہمارا تبلیغی بزرگ آیا اور اس نے مجھے کم کرنا شروع کر دیا ہے ذرا بہتر کرتا ہے میں نے کہا وہ جو دنیا دار آدمی آتا ہے خوار دنیا دار خدمت تو کہتے ہیں دکھو خوار دنیادار تھوڑے کہتے نہیں ساری خدمت ہمارا دعا تو آدمی کی مان صاحب کی خدمت کی دعا ہو جائے تو کہ آدمی آئے تو کہتے ہے, یہ پر ہے تو خود دم دار ہوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو لابھ لوگوں کے حالات کرتے اچھا کریں بس ایک دن مان صاحب نے کہا کہ ہم نے مسئلہ حل کر دیا کیسے مسئلہ کر دیے کہا میں اٹھا رات کو اور کو آیا اور درمیان اس دنوں کو میں نے پکڑا اور میں نے کہا یا اللہ جو پستا جماعت صبح لو مل جائے اور دس میں دردو نہیں وہ ماں ماسکوٹ بس ہمارا بزرگ وہ چیف صاحب جیسا تھا جائیں گے خالی کریں مکان آپ اور دوسرا یہ ہے یہ مظلوم کی آڈروں مظلوم کی آڈروں مظلوم کی آہ جو ہے یہ ساتوں دروازوں کو پار کر لیتی اب یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب بولتے تھے ابرخالق صاحب کچھ جانتے ہیں ایجوکیشن صحت خاص صاحب پروفیسر اس کو دماغ کا خاص قسم کا کینسر ہوا نے بچا لیا آپریشن کے بعد بچ گیا نظر اس کی کمزور آبی معذور ایک ادارے کا انچارج ہوا اس کو میٹنگ میں ایک وائس صاحب نے بزت کر لی بس یہ میٹنگ آج کے دن کی ہوئی اور دوسرے دن یونیورسٹی میں سخت ہنگامہ ہوا تیسرے دن وائس صاحب سے چلے درخارہ صاحب مجھ سے کہتا سے کہا ڈاکٹر صاحب میں یہاں کیا میں آیا میالیہ ضرور کھڑا ہو کیا مسئلے پر میں کہرا بندہ نہیں میں انسان نہیں مسلمان تو بات کی بات ہو تو بہت بات یعنی میں ترا بندہ نہیں میں انسان بلکہ انسان کو چھوڑو نہیں چی میں مخلوق نہیں ظلم میں مخلوق نہیں اللہ تبار ولاح یا سمکی کی آواز کو بھی, بھی اللہ جواب دیتا ہے اس اللہ کی مخلوق ہے کوئی زمین پر چلنے والی ایسی مخلوق نہیں ہے کی اللہ اللہ کہ اللہ کے زمین مستقرہ مستعودہ اس کے آرمی کے ہمگاہ اور اس کے مستقل کے ہمگاہ کا اللہ بند کرتا ہے Hmm. بعد بہت غریب لوگ آ کر کہتے ہیں ڈرائیور کہ صاحب ہم مکان گرائے کے مکان سے نکال رہے تمہارے لیے دعا کرو تین دن کا موقع مدد دی ہوئی ہے تین دن بعد ہو جائے گا فکر نہ کرو کروان ہوتے ہیں کہ کیسے پیشنگوئی کرتے ہیں یہ پیشنگوئی کی بات نہیں ہے اللہ تبارک آرزی قیام کی, کی جگہ مستقل قیام کیجیے گا جس بماریاں تو نیلا ملی صاحب ہمارے دوست الگ بخشے بڑا جھگڑا دو آدمی سے بہت سخت اسی کہ اس کے امام مقرر کرتے تھے کچھ دنوں کے بعد 6 مہینے کے بعد سال نہیں گزار سکتا سال کے بعد جھگڑا کر کے اس لیے اس جگہ اسے چھوڑے ایک دفعہ اس مالے والے لوگوں نے پتنی ہجڑوں کو بلایا شادی نے کچھ کیا اس سے نکال نہیں پڑا جو آدمی تھا مسجد کے متولی اسی کے مسجد سے آ کے اوس اوس داد اقبل سامانوں باسا کورنہ کرائے کے گھر کو بھی چھوڑو اور مسجد کو بھی چھوڑو رکھا ہوا بعض ہی بات نہیں سکے تھے سارا سامان گھر کے نکال کر بعض بچوں کو سامان کو سب سڑک کے کنارے ڈال کر اور بیٹھ کے چل سی تو بولے سب کھانا جھڑگانا ماں صاحب سر کھڑے ہوئے جماعت نہ وہ کرنا مجھے مسجد سے نکال دیے گھر سے بھی نکالی دوسرے آگے بس دا سامان ڈال بال بچے والا کھولتا مکان ہو گراط گڑا تعلق استوار کر کے تو دیکھیں مانگ کے تو دیکھیں بار بار مانگیں چمتے ہیں الگ ہمارا خیال ہے دھواں کو کہتے ہیں ایسے کریں اور ایسے کریں تو مسئلہ دعا پر بھی محنت کرنی ہوتی ہے سفارش جو ہے ڈیرے ڈیری سے آدمی کو لے کر آتا ہے سواد سے لے کر اس کو آتے پشاور پشاور سے کو ملاتا ہے سارا خرچہ برداشت کر کے تین دن لگا کر چوتھے دن سب کچھ ہونے کے بعد سب کو کھلایا پلایا کچھ کچھ بھی نہیں سارا اختیار کیے ہوئے سبب میں بےکار سے ادوا پرتی میرے سامنے ایک دن ہو دو دن ہو ہفتہ ہو مہینہ ہو چھ مہینے ہو مانگے سچ بات یہ ہے کہ ہمارا ذوق یقین ہے تعلق کی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ کی و الزاد کے ساتھ تعلق کی کمزوری ہے تو آپ یقین ہے مان نہیں ہے اسباب کے بندے ہیں اسباب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دنیا کی چیزیں دنیا کے اسباب ان کے پیچھے پڑے گا اخبار کو ترک کرنا چھوڑنا ان کو کسی نے کہا کوئی سمجھدار ہے کوئی سمجھدار ہے اللہ اللہ والا اسباب کو ترک کرنے کا آپ کو نہیں کہے گا سب روحانی اختیار کرنے ہے سب روحانی اللہ کا تعلق ہے اللہ سے مانگنا ہے ٹھیک ہے نا روحانی جو اللہ کا تعلق ہے اللہ کا تبار سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے رابطہ توبہ سخار کا ہے رابطہ مارنے کا مال کا ہے رابطہ سب کا خیرات کا ہے عیسل اسلام سے ان کے مریضوں نے اور ان کی مت والوں نے شکایت کی کہ یہ اس دھوبی نے بہت تنگ کر دیا کپڑے ضائع کر دیتا ہے خراب کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے بہت زیادہ انہوں نے کہا اس کو آج شام رکھے گا اور اب تم چھوٹ جاؤ گے وہ دھوبی کیا سارے دن کپڑے دھو کر سکھا کر گٹھڑ باندھ کر واپس آ گیا صحیح سالم لوگوں نے کہی کہ یارت سے وہ تو صحیح سالم میں آ آپ نے کہا شام بیٹھے گا اس کو ختم ہو جائے گا صحیح سالم میں آ نے فرمایا کہ اسے کہے کہ اس کپڑوں کے گٹڑ کو کھولے گٹڑ کو کھولا اس کے اندر شام بیٹھے ہوئے تم نے کہا اے شام تم نے اس کو کیوں نہیں کاٹا ہے نے کہا میں اس کو کھا رہا تھا لیکن اسے صدقہ کر لیا اور صدقہ میرے منہ میں آگے سے میرے منہ بند کر ایک نا بڑا طرح کی مدد کو لینے کا وسیلہ تو وہ تقدیر تھی مولک مبرم نہیں تھی مبرم علم کا علم فقت اللہ تعالیٰ کو ہے تقدیر تھی مالک شام کا کاٹنا سات شرط لگی ہوئی تھی صدقہ صدقہ ہو گیا تو نہیں کاٹے گا صدقہ نہیں ہوا تو کاٹے گا اب اس طرح کی معلومات میں تقدیر مالک آئی یم اللہ ماشا اللہ جس کو چاہتا ہے مٹھاتا ہے جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے یہ لوگ محفوظ میں ہوتا رہتا ہے اللہ ام کتاب جو بڑی فہرست ہے وہ اس کے پاس ہے نہیں وہ علم ہے علم ہے علم ریب اللہ تعالیٰ کا جھانٹی علم ریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے خبر غیب کی دی ہے امیال مسلاقان کو دی جاتی ہے بزر وحی اولیاء اللہ کو دی جاتی ہے بزری الحام اور دوسرا ذریعہ الہام کے بعد ایک ہوتا ہے کشف کا اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے کشیپ کفر کو بھی ہو سکتا ہے وہ مجھے ایسا ہوتا ہے جی نف کو مجاہدہ مجاہدہ نفسانی جو ہے وہ اللہ تعالی کے احکامات کو پورا کرنے کی تکلیفیں بداشت کرنے وہ کہتے ہیں مجاہدہ نفسانی اور روحانی مجاہدہ روحانی یہ مجاہدہ روحانی ہے اور مجاہد نفسانی نفس کو اذیت اور تکلیف دینا یہ کفار بھی کر لیتے ہیں ان کو بھی جاتا. یہ جاتا ہے یہ کفار کو بھی ہوتا ہے بڑے بزرگ گزرے ہیں مدر جام جنا رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک ہندو آتا تھا بیٹھنے کچھ افسر بیٹھتا رہا تو اس نے کہا حضرت صاحب میں آپ کے پاس آیا گیا اور میں نے بہت کچھ دیکھا ایک بات میرا ایک اطراف باقی رہ گیا ہے وہ یہ کہ جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ پر ہمارا آج چائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جہاں آپ کا قلب ہے یہ کالا ہوتا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اصل میں قلب جو ہے وہ کالا نہیں ہوتا ہے وہ آپ کے کلب جو کفر ہے اس کی شاہی کو نظر آتی ہے اکثر ہوتا ہے وہ اصل میں آتے ہیں تو آپ کا اکثر بغیر آتا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں تو کالا ہے اس کی اسپر ہے تو اس وجہ سے وہ کہا چلو یہ بیت بات کہتا ہے اس کی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایمان قبول کر لیتے ہیں اسے ایمان قبول کیا پھر مجلس میں آیا تو اس نے دیکھا کل روشن تھا تم نے کہا انہوں یہ بات کی تو ٹھیک گئی تھی وہ جو تھی وہ ان کی نہیں تھی میری سیاہی تھی کال میں کا روشن ہے میں نے اسلام قبول کر لیا صحیح اسلام میں آ کے پھر اس نے کہا کہ میں جس ہندو جو جوگی کے پاس تربیت اثر کر رہا تھا تو اس سے کہا کرتا تھا کہ تربیت تو میرے پاس اثر کر رہے ہو لیکن تم سے بو مسلمانوں کی آتی ہے بو تم سے مسلمان ہو جاتی ہے یہ وہ کہا کرتا تھا باقی وہ خوشبو جو ظاہر ہو کر رہ گئی دولت دولت ایمان سے نوازا میرے کافی سکھ شاگرد ہوئے ہیں نا ساتھی سے کہا کرتے ہوں میں صحیح ایمان والا ایک سکھ ہوا ہے یہ ویسا وہ ایک لڑکا تھا جو پوزیشن بھی था تھا ہاں یاد آیا گرمیت نام تو یہ اس کے اس کے ڈاکٹر کمر کے بیٹے کے ساتھ جو ہوتا تھا یاد آیا آپ کو نا یہ گرمیت کمار ہاں یہ جو ہے اس کا باغ تھا پاک چند پاک چند جو تھا یہ صحیح وہ تھا سکھ تھا یہ گرمیت جو تھا کہ سکھ تھا سکھ تھا یہ وہ صحیح میرا ہندو سکھ شاگرد ہے جب وہ میرے پاس سے گزرتا تھا تو ایسے بدبو تھی جیسے میرا وہ اچھو گزرا <laughs> باقیوں سے بدبو دے دیتی اس نے کہا تھا کہ گمراہ سکھ ہندو <laughs> <laughs> صحیح نہیں ہوا. تو صحیح سکھو جس سے بدبو آ رہی ہے پوری آپ تو اس سے روپے کام سے جاتی صحیح مان کی خوشبو ہوتی ہے کفر کی بدبو ہوتی ہے چیز روانی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ہمیں رات کو آنا شروع ہو جائے گی تو